اللہ اور اس کے رسول پر آمان لاؤ اور اس کی راہ میں کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں یوروہے کا جانشیں کیا تو جو تم نے آمان لائے اور اس کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے